بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یا المدثر قم فأنذر فكبر فطحر ولا تمن جو وَلِرَبِّكَ اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو يوم سین اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا کو تو در جال تو بنی نش وہ تمہید تم میں کل چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت سا مال اس کو دیا اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے میں تو اسے انکریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نو ثم هذا ادب سکھال انہ سوئی هذا بسم سی نی سم اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے کھال جھلس دینے والی انیس کارکن اس پر مقرر ہیں و كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا تلین وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نیت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 ہم نے دو کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فکنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفوار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو لو ندی اور ہرگز نہیں کسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے ڈراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے کل بما کسبت الا اصحاب الیمین جسومجر میں سڑک ہر متنفس اپنے قسم کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی نو مل مفلی ورم نقو مل مکھ نو بو ملدی بوبی او مطلب وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی میم مستہ فرت من پسوا بلکل منشاہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ مو موڑ رہے ہیں گویا یہ جنگلی گدے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں ہر چیز نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے شا ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے وہ خرون اللہ ای اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوا کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوا کرنے والوں کو بخش دے